صورت شعرا جی سورت شعرا آسان ہے اس کے بنسبت انشاءاللہ اللہ ربط سورہ شعرا بسورہ فرقان سورہ فرقان میں اس بات دعویٰ برکات دی ہندہ صرف اللہ تعالی ہی ہے اس کے لیے دلائل نکلیا کیا تھے نہ تھے بالکل اس صورت میں دلائل نکلیا تفصیلان ہیں نیز سورہ فرقان کا خاتمہ اور سورہ اس سورت کا فاتح وعید مقز بین و عید نہیں اے فقر قزہ تم آگے بھی وعید ہے ان شاہ ان شاہ نزل علیہ آیا تن وعید آ رہی ہے چا جی تسلی خاتم الانبیاء ذات جرمہ تخیف دنیاوی ایک دلیل لکلی سات دلائل لکلیا بفسلا ایک دلیل وائے دو دلائل نقل یا اجمالیہ اور مشرقین کے دو شبہات کا جواب بسم اللہ رحمان رحیم پاسیم ویم اللہ عالم المراد کا تل آیات یا مبین تمہید ما ترغیب تمہید ما ترغیب یہ ایتیں ہیں کتاب واضح کی مبین سے کس طرح اشارا ہوتا ہے دلائل نقل کی طرح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 اگر چاہیں اتاریں ہم ان کے اوپر آسمان سے بڑی نشانی پضل تع نات ہو جائیں ان کی گردن بوجہ اس کے پاس اس نشانی کو دیکھ کے پست ہو جائیں جھک جائیں پھر ایمان لے آئیں لیکن ہم ایسا نہیں کرتے حکمت تکمی نہیں ایسے نہیں ماری ہم آ جاتی زجر اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے تازہ بتازہ مہدا سم صفت ہے ذکر کی مگر ہوتے ہیں اس سے اراض کرنے والے اے مورزین کے اوپر ہاشا لکھ لو شکاوت کے درجات شکاوت یعنی بد بختی کے درجات لکھ لیا شکاوت کے درجات پہلا پہلا درجہ ہے اعراض مورزین کے نیچے لکھو پہلا درجہ اعراض مگر ہوتے ہیں اس سے کرنے والے فقط قزاب پستا کی جٹھلایا ہونے اعراض کے بعد دوسرا درجہ کا ہے تقزیب قزابو کے نیچے ہو دوسرا درجہ تقزیب پاتی ہے پسن کری بے آئے گا ان کے پاس آئے گی ان کے پاس حقیقت اس عذاب کی کہ ہیں ساتھ اس کے استحاق کرتے تیسرا درجہ استحزا شکاوت کے کتنے درجے ہوئے جی تین پہلا عراق دوسرا تقزیر تیسرا استحزا آبالم جراؤ لال اردلی لکلی کیا نہیں دیکھا ہوں اتراف زمین کے کہ کتنے اگائے ہم نے زمین کے اندر ہر قسم خوشنواس نوا کتنی ہی اگائے ہم نے زمین کے اندر ہر قسم خوش نما سے انفیزال گل آیا میرے محترام یہ جو دو آتے ہیں نا یہ بار بار آئے جی میں ابھی آپ کے سامنے اس کی مکمل تشریح کرتا ہوں بعد میں نہیں کروں گا اب مکمل تشریح سن لو انفیزال کا بے شک اس مذکور کے اندر البتہ بڑی نشانی ہے بے شا کے اس مذکور کے اندر البتہ کیا ہے بڑی نشانی ہے آگے لکھتے جاؤ توحید ذاتی صفاتی افالی کی جو کوئی مذکور ہوا ہے اس میں بڑی نشانی ہے کس کی توحید ذاتی صفاتی افالی کی اللہ ذات میں بہادر ال شریق ہے نہیں صفات میں آئے, آئے افعال میں خدا کے خیال میں کوئی ہری کہ بماکان اکثر ہوں مومنین اور نہیں اکثر ان کے ماننے والے بوجہ اناد کے مومنین کے نہیں چلے کھلو باجہ اناد کے. اکثر وہ ضد و اناد کی وجہ سے نہیں مانتے وہی ن ربا کا بے شک رب تیرا وہی غال ہے بھائی عزیز کہیں چلی کھو عذاب دینے پر قادر ہے غالب جو ہوا تو آزاد دینے پر قادر ہے لیکن کیا ہے رحیم ہے مہربان ہے اس لیے محلت دے رکھی ہے رحیم کہنی چلے کو کیا اس لیے محلت دے رکھی ہے ٹھیک ہے بھائی اب مکمل تحقیق آ نہیں دو ایتوں کی تو یہ دو ایتیں بار بار آئیں گی وہاں میں تفصیل نہیں کروں گا یہ آ آپ کے پاس وید نادا رب کا موسا دلیل نکلی تفصیل ان برے اور جب پکارا تیرے رب نے موسا کو یہ کہ چلا جا تو قوم ظالمین کے پاس قوم فرعون یعنی قوم فرون کے پاس بدل ہے علاتہ پورن کیا نہیں وہ بچتے شرک سے خوف خدا اور میں نہیں ہے یہ اللہ نے موسا علیہ السلام کو فرمایا چلو فرعون کے پار چلو ایک کوہ تور پہ فرمایا کال رب انساف ہو پہلی گزارش کال رب کے نیچے لکھو پہلی گزارش عرض کیا موسا علیہ السلام نے اے اللہ میں تیار ہوں فرعون کے پار تبلیغ کے لیے تیار ہوں لیکن میری دو گزارشیں ہیں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 لہذا میرا انداد ہی ہو تو میرا کیا آخر میں جو وہاں تقریر کروں گا ٹھیک ہے نا تو میں ایک بات کروں گا وہ کہ؟ گے کہیں کہ غلط غلط تو کوئی میری تصدیق کرنے والا ہو یا نہ یہ فر سل پس وحی بھیج دے تو طرف کس کے ہارون کے ہارون بھی میرا کیا ہو جائے امدادی ہو جائے بھائی ایک بات سمجھنا کہیں مناظرہ کرنے کے لیے جاؤ نا اکیلے نہ جا کرو پندرہ بیس آدمی ساتھ لے کے گیا کرو جو تمہاری طرف سے شور مچائیں تصدیق کریں تم ایک بات کرو نا تو آگے کہیں کہ غلط تو یہ پندرہ بیس آدمی کہیں گے کہ صحیح صحیح صحیح یہ کیا کرو وہ اس لیے کہ ایک دفعہ میں نے خود شکا سائی تھی میں اکیلا تھا اور دوسرا آدمی کے ساتھ پانچ چھ آدمی تھے میں جو غلطی کرتا ہوں سارے جب لا دیتے وہ بریلوی کے ساتھ نہیں مواحد کے ساتھ ایک مواحد مولوی ہے میں نے اس کو کہا یہ ویڈیو فلمیں بنانی کیا ہے حرام ہیں بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ میں نے مباصہ کیا ہے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب کے ساتھ میں نے گفتگو کی حضرت فرماتے ہیں فوٹو ویڈیو میڈیو حرام ہے تو مولوی کہنے لگا کہ مولوی سرفراز خود فوٹو کھینچواتا ہے اور اس کے ساتھ آٹھ دس آدمی تو کہنے لگا ہاں کھنچواتا ہے ہاں کھنچواتا ہے وہ ہاں بےمان ہو میں نے کہا آج جا کے پوچھو <laughs> وہ بکالے پائے سارے چار گے جی میرے پر کھنچواتا ہے بےمانگی کے اندر بھی آدمی زور ہو جاتا ہے میں اکیلا وہ کتنی بندے دے جی یہ بنازل کے لیے آدمی بندے ساتھ لے کے جائیں اچھا جی فار سے ہارون لہذا وہی بے جو کی طرف میرا امداد والا زمبل دوسری گزارش پہلی گزارش تو وہی ہے ٹھیک ہے نا جی اب دوسری گزارش یہ ہے کہ میرے اوپر ان کا کیا ہے وہ دعویٰ ہے قتل کا اور واسطے ان کے میرے اوپر ایک گناہ کا دعویٰ ہے پسندیشہ کرتا ہوں یہ کہ قتل کر دے مجھ کو تبلیغ سے پہرے کالا تسلی ہے اللہ نے موسا علیہ السلام تسلی دی پر میں موسا میں جو تیرے ساتھ ہوں جسے خدا رکھے اسے کون چکھے اور غرے کو غرق کرتا ہے دریائے رود میں موسا کو پالتا ہے دشمن کی گود میں ہاں کالا اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں تیرے قریب ہی نہیں آ سکیں گے چلے جاؤ ہمارے آیا لے کے موضاط انا معم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں مسا میں اون تم سب کی باتیں ہم سنتے ہیں ات یا چلے جاؤ پھر ان کے پاس بس کہو اس کو انار رسول رب لال کیا کہو بے شک ہم رسول ہیں رب العالمین کے اب انا رسول رب لالمین میں دو چیزیں آ گئی اور رب العالمین میں کیا آ گئی توحید رسول میں کیا آ گئی رسالت لکھ لو توحید اور رسالت دونوں آ گئی گا انصل مارا بنی اسرائیل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 گھر پلا بچہ تھا تیری پرویش کرتے رہے آج ہمیں حق سنانے کے لیے آیا ہے باتیں کرنے کے لیے آیا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے قصود جو تُو کر گیا بندہ ہمارا قتل کر گیا تو کتنی اعتراض کیے دو. اے. کا ہے اعتراض کہنے لگا کیا نہ پالا تھا ہم نے تو اس کا اپنے اندر بچہ اور ٹھہرا رہا تو ہمارے اندر اپنی زندگی کے کئی ساتھ سنین کے انجڑی کو تیس سال کتنے جی سلاسی ن سنا تیس سال وفالت فالتا فالتا یہ دوسرا اطراف اور یاد ہے کہ ت نے حرکت اپنی جو کہ کی تھی باندھتا منل کافرین اور تو تھا ناشاکرین میں سے کافرین منا ہم نے تجھ کو پالا تجھے شکر کرنا چاہیے تھا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 خاتون چوک کے بھائی ایک استاد ہے وہ شاگرد کو سمجھانے کے لیے تھپڑ مارتا ہے ٹھیک ہے نا شاگرد کیا مر جاتا ہے یہ قتل عمد ہے قتل خطا ہے ارادہ تو نہیں تھا قتل کرنے کا ایسم ایسے, ایسے چوک اس کو کہتے ہیں خطا. تو حضرت نے فرمایا وہ قتل خطا ہے آمدن میں نے نہیں کیا میں تو اس کو سمجھا رہا تھا کالا دوسرے تراز کا جواب کہنے لگے کیا تھا میں نے اس کو اس وقت درا حال کہ میں خاتین میں سے تھا زالین کا منہ گمراہ نہ کرنا ہر جگہ زلال کا منہ گمراہ نہیں سورت یوسف کے اندر زلال کا منع عشق بھی آپ نے پڑھا تھا عشق انلف کی کل زلال کلک دہاں کا منہ یہ حضرت قطادہ سے ہے روایت لکھو قطادہ سے ہے وہ حلمانی کے اندر لکھا ہوا ہے دراہ رہے کہ میں خواتین میں سے تھا پد بھاگا میں تم سے جب اندیشہ کیا میں نے تمہارا پد بخشا واسطے میرے رب نے حکم دانش مندی دین کی سمجھ اور بنایا مجھ کو رسولوں سے یہ کس کا جواب ہے جی ہاں دوسرے, دوسرے تراس کا جواب اب پہلا اعتراض اس کا کیا تھا کہ تو ہمارے اندر کیا پلا تھا بچہ تھا ٹھیک ہے ہم تیری پرورش کرتے رہے تو اس کا جواب حضرت یہ دیتے ہیں چا یہ بھی تو احسان جتلاتا ہے یہ پتا ہے میری پرورش کیوں ہوئی وہ اس لیے کہ ت نے میری قوم کو غلام بنا رکھا تھا پھر تیرا آ ڈر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 یہ پہلے اعتراض کا جواب آ تل کا نی ماتم یہ حمزہ استفام کا معذوف ہے اور استفام بھی انکاری کیا یہ بھی احسان ہے جو تجھ جتلاتا ہے میرے اوپر ان ابتا بنی اسرائیل لے ان ابتا ہے السلام مقدر ہے باب اس کے کہ غلام بنایا تھا تو کس کو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 مولانقسادی فرماتے ہیں جہاں متفق بر الہی یا تش فرو ماد در کن ہے ماہی یا تش اللہ کی ماہیت کو کوئی با سکتا کالاج فرآن کا فرآن بما رب و کیا حقیقت ہے رب العالمین لالمین رب سماوا جواب موسا فرمایا وہ رب ہے آسمانوں کا زمین کا جو کچھ اس کے درمیان ہے اگر ہو تم یقین کرنے والے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 کالا پھر موسا نے کہا پہلے دلیل آفا تھی اب دلیل انفوسی پر رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے باپ دادا پہلوں ہوگا کالا ان رسول فرعون کی بد زبانی اب موسا علیہ السلام اللہ کے اوساف بیان کر رہے ہیں وہ کمینہ بد زبانی کر رہا ہے کہنے لگا فرعون بے شک رسول تمہارا جو کہ بھیجا گیا طرف تمہارے یہ مجنون ہے دماغ اس کا ٹھیک نہیں کالا موسا علیہ السلام نے پھر اوصاف بیان کیے فرمایا رب المشرق اللہ رب ہے مشرق کا مغرق کا جو کچھ اس کے درمیان ہے اگر ہو تم جانتے قالا تحدید فراؤن فرعون نے کہا البتہ اگر بنایا تو انہیں معبول میرے سوائے موسا کر دوں گا تو اس کو قیدوں میں سے جیل میں ڈال دوں گا کالا جواب ہے موسا جو نے اگر کہ لے آؤں تیرے پاس دلیل واضح پھر بھی جیل میں ڈالے گا میرے پاس موجات ہیں دلیل واضح ہے کالا مطالبہ فرون کہنے لگا چل لے آ وہ دلیل اگر ہے تو سچوں میں سے فل کا آسا ہو موجزہ نمبر ایک بٹ ڈالا اپنا آسا پس اچانک وہ اجدہات واضح نازا یادو موزا نمبر دو اور کھینچا اپنے ہاتھ کو کہاں سے کھینچا بغل میں دبا کر کئی درہ پڑا ہے پہچانک وہ چمکدار تھا واسطے دیکھنے والوں کے کالا لال ہو کہا پھر نے درباروں کو جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کابینہ وزیر و کیا کہا بے شک یہ البتہ جادوگر ماہر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 قالو ارجے ارجے اصل میں کیا تھا ارجے جے ہو ارجا یور ارجان ان باپ موہلت دو اس کو اس کے بھائی کو اور بھیجو شہروں کے چپراسی لے آئے تیرے پاس ساتھ ہر جادوگر ماہر کے آ جشن کا دن مقرر ہوا وقت کون تھا کاشت کا سب اکٹھے ہو گئے جمع ہو گئے جادوگر واسطے وقت خاص دن معلوم کے دن معلوم جشن کا وقت خاص زحا کا وکیلا اور لوگوں کو کہا گیا یعنی اشتہار دے دیا گیا لوگوں کے لیے کہا دے دیا گیا اشتہار دیا گیا لوگوں کے لیے کہ کیا تم ہو جمع ہونے والے یہ استفان تل ہے یعنی جمع ہو جاؤ اس امید پر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 امید ہے کہ تابے ہوں گے جادوگر ہوں گے اگر ہوئے غالب فلما جا سہارا پب کے اے جادوگر کا دو مطالبہ انعام اور انہوں نے مطالبہ کیا فرعون سے آئین لال اجرن کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہوگا اگر ہم غالب ہوئے تو ایک کنہ نحن الغالبین کئی دفعہ پڑ چکے ہو غالبین منسوب کیوں ہے کیس کی خبر آئے انا کی نہلو کیا ہے ضمیر فاصل کئی دور پڑا ہے کالا نام شران نے کہا ہاں ہاں معاوضہ مالی بھی دوں گا اور تمہیں عہدہ بھی دوں گا کیا ہاں مقررہ بناؤں گا کہنے لگا ہاں اور بے شک تم اس ساتھ مقررہ بین سے ہو بھائی جو باطل ہوتا ہے نا وہ پیسے دیکھتا ہے کیا ہاں مقابلے میں پیسے ملے ہو اللہ والا نہیں یہ دیکھتا تاللو موسا کیفیت مقابلہ کہا واسطے ان کے منسا لسلام نے الکو اور پھینکو زور لگاؤ جو کو تم پھینکنے والے ہو پاس ان نے پھینکا اپنے رسیوں کو اپنی لاٹوں کو اور کہنے لگے قسم ہے بخت فرعون کی عزت من بخت کہنے لگے فرعون کے بخت کی قسم بے شک ہم ہو بھوکے رہیں گے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 اور رسیاں تھیں لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی لوگوں کو ایسے نظر آ رہے تھے کیا سانپ آئے وہ جھوٹ تھا سمجھے کیا فا کی اصہارت ساجدیم سمرائے مقابلہ مقابلے کا نتیجہ پس ڈال دیے گئے جادوگر سیدھا کرنے والے یعنی معاوضہ عظیم دیکھ کے اس معذے نے مجبور کر دیا ان کو اس لیے کہا گیا ڈال دیے گئے کہنے لگے آمن ناب رب العالمین رب موسا بہارون یہ رب موسا بہارون کیوں کہا یہ صرف فرعون بھی اپنے آپ کو کیا کہتا تھا رب العالمین تو زیادہ وضاحت کی کہ رب العالمین وہی ہے جو موسا اور ہارون کا رب ہے قال آمن تم لہو تحدید فرعون فراون نے دھمکی دی کہنے لگا کہ اچھا ایمان لے اس کے لیے پہلے اس کے کہ میں اجازت دوں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 ہم تو تما رکھتے ہیں یہ کہ بخشے گا واسطے ہمارے رب ہمارا ہمارے گناہوں کو تو پہلے جو جادو کرتے رہے سب ان انا وال ان سے پہلے لامقدر ہے بابا اس کے کہ ہیں ہم پہلے پہلے مومن یہ پہلے مومن اس لیے کہ اس مجلس کے اندر میدان مناظرہ کے اندر پہلے مومن یہی ہے اسلام -e ڈاٹ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 یا صاحب الجمال و یا سید نمر من ڈبلو ڈبلو لقد نظر القمر ڈاٹ